الحمد رب والسلام بعد فاعوذ من والسلام يا رسول اللہ علی واسحاب حبیب اللہ فلاطل اللہ قیا نور اللہ علی کا واسحابیا نور, نور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت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 کیا تاریخ ہے جی مدنی چینل پر تو دھوم مچنا شروع ہو ہی جاتی ہے تو اندازہ تو ہو گیا ہی ہوگا اور تاریخ بدلتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا الحمدللہ للہ یہ اکض رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑی جسے ایک بہت ہی بلکہ ایک نہیں دو بنیادی بہت اہم تاریخ اسلام کے لحاظ سے بھی اور ہماری اپنی زندگی میں عملی تبدیلی لانے کے تعلق سے بھی بہت ہی اہم نسبتیں اس تاریخ کو حاصل ہیں تو اس مبارک گھڑی کا پانا اس میں علم دین کی محفل سجانا یہ ذہن بنانا کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی پھولوں کا حصول بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے اور ذہن نصیب یہ نیت بھی ہو جائے کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تو بہت بڑی سعدت اور برکت کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ از وجل اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان مبارک گھڑیوں میں سے خوب خوب فیض و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ دن جب ان نیکیوں کی ان زیاد نجات کی زاد آخرت کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ از وجل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زیاد نجات بنا دیں زیادۂ آخرت بنا دیں استقبال مدنی مذاکرہ کے مدنی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ایک مدنی پھول پیش کرتے ہیں کل تین گھوڑے تھے ایک کا نام تھا یاسوب اور ایک کا نام تھا بے ارجا یا با اراجہ آراب لگے ہوئے نہیں ہے پڑا میں نے تھا با عما تو اب بعض اوقات پروناؤنسیشن میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن گھوڑے کا بہرل یہ نام تھا جو با یہ یا بے رجا جو بھی تھا یہ حضرت رب اللہ تعالی عنہ کا تھا اور یاسوب جو تھا یہ اسے حضرت سیبنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا شرف حاصل تھا ایک اور گھوڑا تھا اس کا نام سیرت نگاروں نے نہیں لکھا البتہ حضرت مرکت غنواں رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھوڑا تھا کل گنتی کے تین گھوڑے تھے اور اس دن کوئی اور گھوڑا نہ تھا اونٹ سے ستر سیونٹی اونلی سیونٹی اور ہوا یہ کہ باری لگی کہ تین مسلمانوں کو سواری کے لیے ایک اونٹ دیا جائے گا باری باری یعنی باری چلے گی ٹرن آئے گا ایک کا ٹرن آئے گا تو وہ سواری فرمائیں گے پھر اس کے بعد دوسرے آئیں گے پھر اس کے بعد تیسرے آئیں گے اور اپنی باری پر جو سوار صاحب ہیں وہ نیچے اتر جائیں گے ٹرن بائی ٹرن چلتا رہے گا اور دلچسپ بات یہ ہے سیکھنے کا بہت بڑا درس یہ ہے کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان محبوب رب رحمان عز و صلی اللہ علیہ تعین وسلم کو حضرت ابو لباب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کرم اللہ تعین وجوہ الکریم کے ساتھ ان کی جو ہے وہ باری انہوں نے مقرر فرمائی اور دیکھیے تو صحیح کہ چشم فلک نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر سوار ہوتے اور جب اپنا ٹرن یعنی جو مقرر تھا اصول اس کے مطابق جب وہ ٹرن ختم ہو جاتا تو آپ نیچے تشریف لے آتے اور دوسرے صاحب کو سواری کا فرمایا کرتے تھے اور وہ عرض کرتے تھے کہ یار رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آپ ہی سواری جاری رکھیے تو آپ فرماتے تھے کہ میں طاقت میں تم سے کم نہیں ہوں اور اجر کمانے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اجر کمانے کے لیے تم سے زیادہ یعنی وہ مطلب بے نیاز نہیں ہوں تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ اور اسوائے حسنہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان, ان ٹرنز پر اپنی باری پر ہی سواری فرماتے تھے اور دیگر جو سات شریک کار تھے انہیں اپنی باری پر سواری کا موقع عنایت فرمایا کرتے تھے خیر ان ستر اونٹوں کے مقابل سامنے سات سو اونٹ تھے سیون ٹین ٹائمز مور سات سو اونٹ تھے اور سو گھوڑے تھے ادھر تین تھے ادھر سو تھے اور بتایا گیا ہے کہ یعنی ان کا سوار تو سوار سوار کو تو چھوڑ ہی دیں سوار جس نے یعنی گھوڑے پر یا اونٹ پر سواری کر کر جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے اس کو تو ہٹا دیجیے جو پیدل تھا ان کا جس کے پاس گھوڑا نہیں تھا یا اور کوئی سواری نہیں تھی اونٹنی نہیں تھی وہ بھی ذرا بند تھا اس نے بھی یعنی زیرہ جو تھی وہ پہنی ہوئی تھی جو لوہے کا لباس ہوتا ہے اس دور میں حفاظت کے لیے تو یہ آلموسٹ سب کے پاس تھا اور یہاں جو کیفیت تھی یہاں تو آپ کو آئیڈیا غالباً دو ذرا تھیں تو آپ فرق دیکھیے کہ ادھر جو ہے اور وہاں کیفیت کا عالم یہ تھا ادھر جو ہے ظاہری طور پر غربت اور مفلوک الحالی کا سامان تھا ظاہری طور پر مال و دولت کے ظاہری اعتبار سے اور وہاں ایش و طرب کا سامان تھا ہر روز ایک سردار کی ذمہ داری تھی کہ اس نے جو ہے نا وہ میل اور فیسٹ ارینج کرنا ہے کھانا اس نے ارینج کرنا ہے دعوت کرنی ہے تو وہ یعنی گویا کے جب وہ چلتے تھے نا تو وہ ایک فیسٹیو یعنی میلے کے سما میں وہ ان کا انداز تھا دعوت اور جشن کا جو انداز ہوتا تھا مغنیا یعنی گانا والی, گانے والی عورتیں انہوں نے اپنے لشکر میں ساتھ رکھی ہوئی تھیں اور ہر روز دس اونٹ ذبا ہوتے تھے دس اونٹ ذبا ہوتے تھے اور ان کے پھر جو گوشت اور جو بھی کباب وغیرہ بن کر وہ کھایا جاتے تھے اور کھائے جاتے تھے شرابیں پی جاتی تھیں گانے سنے جاتے تھے اور اس طرح کا تکبر کا عالم تھا اور یعنی یہ کیفیات تھیں اور جب بلکہ آتکا بن عبد المطلب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہیں رشتے میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یعنی جو کوئی یعنی قریش جو یہ گئے ہیں اور کوئی سوار آیا ہے اور وہ مطلب قتل و غارت وغیرہ کا منظر انہوں نے خواب میں دیکھا اور اسی تعبیر یہی کی اور اٹھ کر کہا کہ تم لوگ نہ جاؤ بدر میں لوگوں کو بتایا جا کر تو اب جو ابو جہل تھا نا ابو جہب ہاں تم لوگوں میں ایک اور کوئی پیغمبر پیدا ہو گیا مردوں میں پیغمبر معد اللہ یعنی وہ تمہیں پورا نہیں ہوا تو تم نے اب عورتیں بھی تمہاری پیغمبری کا دعویٰ کرنی ہے وہ بھی اس طرح کی خبریں دے رہی ہیں تو ایک اور کوئی شخص تھا آتکا اسے بھی خواب میں اسی قسم کی کیفیات نظر آئیں جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قریش کو بہت سخت کوئی مصیبت پہنچے گی اور قتل و غارت کا یہ شکار ہوں گے اس نے بھی آ کر یہی کہ تم یہ نہ کرو تو خیر یعنی دو طرف سے یہ خبر ان کو خواب کے ذریعے دی گئی لیکن بہرحال اللہ تبارک و نے اپنے محبوب علیہ السلط والسلام سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا تھا اور ذلیلوں نے ذلیل تو ہونا تھا اسلام کی شوقت کا پرچم بلند ہونا تھا اور یوم الفرقان نے آنا تھا اور مسلمانوں کو قوت ملنی تھی کفر کی بنا ٹوٹنی تھی اور ضلعت و رسوائی کا سامان کفار کے لئے ہونا تھا مسلمان کو عظمت مسلمانوں کو عظمت و شوقت و رفت کا پیغام ملنا تھا تو دنیا نے دیکھا کہ یہ جانصار جو تین سو تیرہ تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تین سو پانچ تھے جنگ بدر کے میدان میں یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے اور آٹھ بزرگ شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں جن کی مختلف ذمہ داریاں تھیں اور لیکن انہیں میدان جنگ میں موجود نہیں تھے میدان بدر میں لیکن مال غنیمت میں اور ثواب میں انہیں مال غنیمت میں بھی حصہ ملا اور جنگ بدر کے غزبے کے ثواب میں بھی انہیں حصہ ملا ہے کسی کی کیا ذمہ داری تھی کسی کو لشکر کی معلومات کے لیے بھیجا گیا تھا کسی کو کوئی اور یعنی ذمہ داری دے دی گئی تھی آٹھوں کی تفصیل ملتی ہے سیرتوں میں اور ان کی ذمہ داریوں کی بھی تفصیل ملتی ہے کہ کون صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے لیکن ابھی اس موضوع میں ہم تفصیل سے نہیں جائیں گے تو یہاں یہ جو تین سو تیرہ صحابۂ کے نام الحمردوان تھے یہ تھے اتنی یعنی بے سر و کے عالم نے لیکن دین کے جذبے سے سرشار تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبۂ بدر سے پہلے مدنی مشورہ فرمایا اور اپنے صحابہ کرام نام الحمردوان کی رائے معلوم کی مفہوم عرض کر رہا ہوں ظاہر ساری روایات کا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے مدنی مشورے میں مزے کی بات یہ ہے مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے مہاجرین وہ جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینے میں آب بسے تھے پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا جیسے ہی حزب موقع انہوں نے ہجرت کی تھی اور انصار وہ تھے جو مدینے طیبہ کے ہی رہنے والے تھے اور پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیعت کی تھی اور ان کا ساتھ دینے اور دشمنوں سے ان کے خلاف دشمنوں کے خلاف ان کا ساتھ دینے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا بیعت کی تھی تو یہ دو دونوں قسم کی جو بزرگ جماعتیں تھیں یہ وہاں اس متنی مشورے میں شامل تھیں تو سب سے پہلے سعید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے بات کی لکھا ہے سیرت نگاروں نے بہت ہی اچھی بات کی تو پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں مدنی مشورے میں اور یہ بھی بات کہتے ہیں اور کیا ہی اچھی بات کہتے ہیں پیارے آکاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی تحسین فرماتے ہیں پھر سعود نا مقداد ربدی اللہ تعالی جو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے وہ پیارے آکاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اس طرح سے عرض کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلط والسلام کو کہا تھا یعنی جب جنگ لڑنے کا موقع ہے نا مفہوم اس کا یہ ہے آیتوں میں آتا ہے کہ آپ اور آپ کے عرب جائیں اور وہ لڑیں معاد اللہ ہم نہیں لڑیں گے تو کہا ہم وہ اس انداز سے نہیں کہیں گے ہم وہ نہیں کہیں گے جیسا انہوں نے کہا تھا آپ تو ہمیں برکل الغماد لے جائیں یہ حفشا کا شہر تھا کہیں تو وہاں لے جائیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور لڑیں گے یہ میں نے اپنے الفاظوں میں آپ کو بیان کیا ہے تو پیارے آقاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھی تحسین فرمائی اور پھر مدنی مشورہ طلب فرمایا اصل میں ہوا یہ ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو انصار نے مدینہ طیبہ کے لوگوں نے پیارے آقاف صلی اللہ علیہ ون وسلم سے بیعت کی تھی نا تو اس کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مدینہ طیبہ نے آپ پر اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کے لیے لڑیں گے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے نہیں کریں گے اور یہاں معاملہ تھا مدینہ طیبہ سے باہر جانے کا کیونکہ بدر مدینہ میں نہیں ہے الحمد للہ مبارک السلام علیکم اللہ وبرکاتہ اللہ میرے ماموں کی مفرت بہت بہت شکریہ اچھا وہ سوالات آپ کو دیے گئے نہیں ابھی پرچہ مجھے نہیں ملا سوالات نہیں ہیں اکبر بھائی آج مدنی چینا کے ناظرین کے لیے آج تو محمود بھائی دل کر رہا ہے کہ کچھ قصبۂ بدر کے حوالے سے کچھ جاتے ہیں طرزوں میں نا جی آج ہے نا یوم الفرقان کی یاد ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی آپ کنٹینیو کریں تو تذکرہ یہاں تک پہنچا تھا بدر شریف کے حوالے سے ہی کچھ ابتدائی معلومات شیئر کی ہیں تذکرہ یہاں تک پہنچا تھا کہتا کریں چیتا کریں جو کریں میں تھوڑا کے ساتھ میں وہ دیکھ رہا ہوں ابو جہر کی موت ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہ بدر جو تھا یہ بدر مدینے میں نہیں ہے مدینے سے باہر ہے تو یہ مطلب جب آپ نے مشورہ طلب فرمایا تو اب سات بن معذ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا جس کا مفہوم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارا ارادہ جاننا چاہ رہے ہیں ہمارے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ سے مشورہ مانگ رہا ہوں یعنی انصار جو ہے ان سے مشورہ مانگ رہا ہوں تو سات بن ماضی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی چارا کلام جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہتے کیا ہیں ہم آپ پر ایمان لائے آپ کی تصدیق تھی جس اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور اس پر ہم نے آپ کو پکا عہد دیا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے یا رسول اللہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں کیجئے بس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ اس سمندر کو پار کرنا چاہیں اور اس میں کود پڑیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے ہم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے نہیں رہے گا ہم دشمن کے ساتھ مقابلے کو ناپسند نہیں کرتے ہم لڑائی کے وقت صبر کرنے والے اور ملاقات کے وقت سچے ہیں شاید اللہ آپ کو ہم سے وہ کام دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اللہ کی برکت پر ہمیں لے چلیں اور یہ وہ پہلا غذبہ ہے جس میں مہاجرین اور انصار مل کر جو ہے وہ الحمد انہوں نے دین اسلام کی اشاد کے لیے اس کی سر بلندی کے لیے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر الحمدللہ اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے جی ماشاء اللہ آپ واقع بدر پر مدری مدرف عطا فرما رہے خیر اس پر تو جتنا بیان کیا جائے کم ہے الحمد بہت جی کم جی ہے جی ایک مطلب میں آج مغرب کے بعد بھی جو بیان تھا اس میں بھی اس موضوع پر ہی تقریباً اس موضوع پر بیان ہوا جی اور کچھ چند ایک مدنی پھول آج ہمارے امی جان عمول سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا محبوب, محبوب ہاں حبیب محبوب محبوبہ درست بالکل درست اس میں تعظیم اور عظمت اور الحمد للہ تو حبیب حبیب رب العالمین آن اللہ نا؟ جی ام المومین عائشہ صدیقہ ردی اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی چند ایک مدنی پل بیان ہوئے سترہ رمضان مبارک آپ کا مبارک ہوا اور مدین منورہ میں ہوا بقی یہ پاک میں دیگر ازواج متحرات محت کے ساتھ آپ کی بھی تدفین ہوئی ہے تو سترہ رمضان مبارک یہ دونوں ہمارے لیے ایک عظیم موضوعات ہیں ایک موضوع وہ ہے جس کا بھی غلام رسول بھائی بیان فرما رہے ہیں اور ایک وہ موضوع ہے کہ بات تو یہ ہے کہ جہاں غزوہ بدر پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اللہ, اللہ میری امی جان پر بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں سبحان اللہ،, سبحان اللہ یہ بھی ایک طرح کی یہ بھی ایک فتح تھی اور جب قرآن مجید کی وہ آیتیں نازل ہوئی تو منافقین پر بھی ایک فتح تھی وہ منافقین نے ایک ایسا برا چرچا پھیلا کر رکھا تھا میری امی جان ام المی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور ایسی بد زبانی استعمال کی تھی ایسی بد کلامی اصفر سے انہوں نے کام لیا تھا اور وہ صبر اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ آپ کے والد محترم عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ خود قرآن پاک ان سے ارشاد فرماتا ہے ولیف ولیف معاف کریں اور درگزر سے کام لیں اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ائیام کس قدر شاہ گزرے ہوں گے صاحب کرام علی مردوان ببو ائیام کس قدر شاہ گزرے ہوں گے وہ کیا عجیب سا ایک ماحول ہوگا اور پھر اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امی جان ام المنین ہماری امی جان ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لانا اس وقت کچھ گفتگو ہونا اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت کا تبدیل ہونا اور آیتوں کا نزول ہونا ایک نہیں دو نہیں ولمہ فرما فرماتے کم و بیش مجھے جی اٹھارہ آیات کریمہ میری امی جان ام المومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی میری امی جان یہ خوشخبری پا کر رو پڑی اور پھر وہ ناز و نیاز اور ناز و انداز کے معاملات تھے کہ کتابوں میں پڑھیں تو میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک آتا ہے کچھ اس طرح کے اقبال ملتے ہیں کہ مجھے اتنا تو اندازہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی کو یہ بات بتائی جائے گی اور اس طرح کچھ ہوگا لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا رب میرے حق میں خرا نے آیت نازر فرماتے کا اور پھر ان آیتوں میں اس قدر امت کے لیے رہنمائی ہے اس قدر امت کے لیے مدنی پھول ہیں اور اس قدر باتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں سورے نور کی ان آیات کریمہ میں اور اسٹارٹ ہی لیا گیا کہ یہ کھلا بہتان ہے جو لائے ہیں اللہ اس کو مبین کھلا بہتان ہے جو یہ لائے ہیں منافقین تو بڑا واضح رد ہوا پھر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بڑی اس میں وضاحت کے ساتھ تاکیدیں فرمائی گئی ہیں کہ بس اوقات ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ سنی سنائی بات کو اتنا پروان چڑھا دیتے ہیں اور افواہوں میں اتنا ہم لوگ گل مل جاتے ہیں کہ بعض اوقات افواہیں بھی مہاز اللہ سچی لگنے لگتی ہیں تو تصدیق کر لینے کا اس میں درس ہے اور جب تمہارے پاس کوئی آئے کوئی خبر لائے تو اس سے پوچھ لیا کرو کہ تمہارے پاس کیا اس خبر کا کوئی گواہ بھی ہے یا نہیں ہے اس انداز سے بعض اوقات پروپوگینڈا ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہ لوگ واقعی سچ کرنے لگ بلکہ سچ نہیں سم... سچ تو سمجھ اپنی جگہ پر ہے اس کی صداقت کے جو قرآن ان اصول قرآن و شریعت کے اصول ہے وہ بھی بےچارے بھول جاتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس کوئی شک کسی کی بات لے کر آیا ہے تو پوچھو تو صحیح بھائی کون سے گوائے کیا بات ہے؟ تو اب جس طرح کی باتیں تو ظاہر ہے کے اس کے آگ باز ایک کام ہیں لیکن بوتان تو بوتان توہمت تو تومت اور پھر افواہوں کا گڑھ تو خیر وہ تو انجام کو پہنچے اور جب تک قیامت جب تک یہ دنیا قائم ہے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا میری امی جان امنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا اللہ اللہ. ان کی شان بلند ہوتی رہے گی حدیث میں بھی ان کے فضائل ہیں لیکن حدیث نماز بھی نہیں پڑھی جاتی نماز میں, اللہ اللہ. نماز میں قرآن پڑھا جاتا اللہ اللہ. ہے نماز میں قرآن پڑھا جاتا قیامت تک کروڑوں اربوں عاشیقان رسول عاشقہ صحبہ اور اہل بیت میری امی جان امر مومن عائشہ صدیق اور ربزی اللہ تعالی عنہ کی کو بیان کریں گے دیگر اور بھی آئے تھے جن میں ازواج متحرات کے فضائل اور ان کے بارے میں تذکرے موجود ہیں لیکن یہاں خاص طور پر ایک واقعے کا بیان کیا گیا تو اور کیا بیان کیا جائے جب اللہ تبارک و تعالی خود آپ کے بارے میں بیان فرمائے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرمائیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت بھی ام مومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزرا بلکہ آپ خود فرماتی ہیں کہ یہ ایک سعادت اور ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسطار ظاہری ہو رہا تھا اس وقت آپ نے مسواک استعمال کرنے کی خواہش ظاہر کی اور ام مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی ہیں کہ میں نے اپنے منہ سے وہ مسواط چبائی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نرم کر کے دی اس طرح میرا لعاب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب سے مل گیا یہ بڑی سعادتیں ہیں پھر عائشہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو آپ کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی حجرہ مبارک ہے اسی میں آپ آرام فرمائیں اور وہی پہلو میں صدی اکبر بھی ہیں وہی پہلو میں فاروق اعظم بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو میرے میٹھے میٹھے پیارے, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں عرض یہ کرنا ہے کہ ہو سکے تو آج یعنی ستارا رمضان کل مطلب کل گرو آفتاب سے پہلے پہلے کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر جتنا قرآن پڑھیں اتنا مدینہ مدینہ لیکن اتنا کم از کم کر لیں کہ ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیں دو بار پڑھ لیں ایک بار پڑھ لیں اور تمام اصحاب بدر اور امور مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سال ثواب کر دیں نیاز بھی کی جائے نیاز بھی, بھی کی جائے اور نیاز بھی کریں اور نیاز اب جیسے فار ایگزامپل سیری میں ہی کر لیں کچھ اور فاتحہ کر لیں دعا کر لیں دور شریف پڑھ لیں جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ روزہ ہی سال ثواب کر دیں اس, سواب یعنی سواب اس سال ثواب یعنی ثواب ای کرنا نیکیاں ایس کرنا تو نیکیاں ہی اس کی جاتی ہیں تو یہ کچھ تھا ذکر البتہ مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہم سوالات دیتے ہیں پہلے کچھ سوالات لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آ, کچھ اصحاب بدر کے بارے میں اور غزل بدر دا. کے بارے میں پھر کچھ پہلے کچھ کلام ہو جائے اگر تو پھر اس کی بات مو پر میں دا. نے یہی عرض کی کہ آج اگر وہ امیل سنت نے کچھ اشعار لکھے نا مشروبی پڑے جاتے آج ان آج تو جی موقع ہے جی سارے موقع ان کے لیکن خصوصیت کے ساتھ جی جی جی سوالات پہلا دا سوال دا سنتے پہلا سوال پہلا سوال پہلا سوال مدی چینل کے ناظرین کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کون سے مہینے میں ہوئی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کس مہینے میں ہوئی یہ سوال آپ کے اسکرین پر لکھا ہوا ہے دوسرا سوال سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآلہ کی کون سی صحب زادی کا لقب سیدا تھا آپ کی کس شہزادی کا لقب سیدا تھا تیسرا سوال عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث کن سے مروی ہیں عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں کن سے مروی ہیں عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث کن سے مروی ہیں یہاں کچھ اسی سے متعلق مدنی چینل کے ناظرین نے کچھ جو ہے وہ اپنا حصہ ملایا ہے تو اگر آپ اس کو لے لیں مثلا مثلا یعنی سوال ایک یہ کیا گیا ہے آپ سے کہ جو نگرانی شعدہ جو تین سوالات کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ تھوڑا دیر سے کیا کریں تاکہ ہم تھوڑا فارغ ہو جائیں کام کاج سے اور بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے جو ہے نا یہ آیا ہوگا کیونکہ یہ ان کو کھانا وغیرہ کا ارینج کرنا ہوتا اور تو تو ہو گیا کھانا بھی کون سا ٹوٹل پانچ پانچ سیٹ لگ رہا ہے کیا دیکھیے مغرب ہو گئی عشا ہو گئی ترابی ہو گئی تقریبا تقریباً سب کچھ کر ہی آتے ہیں ہم اسی سے متعلق ہے ناظرین سے پوچھے جانے والے سوالات کے درست جوابات دوران مدنی مذاکرہ وقت مناسب پر بتا دیے جائیں اب ان کے بارے میں کیا مدنی اب حاجی امین کے ہاتھ میں اللہ حاجی امین اور شہزادہ عبید رضا تاری المدنی یہ مل کر ترکیب بناتے ہیں تو ایک تقسیم ہوئی ہوئی ہے مجھے بس یہ کہ میں ابھی سوال کر لیا کروں ابھی تھوڑا آ جائے گا نا جلدی دیکھیں نا کوئی نہ کوئی تو ایک وقت مناسب ہمیں مہلت بھی تو مل چاہیے اگر میں دیر سے سوال کروں گا تو آپ کو تیاری کا وقت بھی مل جائے گا پھر آپ نے جواب لکھنا بھی ہے اور تینوں جواب درست ہوں ایک ہی میسج کے اندر ہوں وہ دینا ہے پھر یہاں آئے گا پھر چیکنگ ہوگا پھر آگے جائے گا پھر آگے جائے گا پھر لسٹ بننے کی اس کے طالب بھی تو ہوں گے نا جسے آپ نے وہ فرمایا تھا کہ وہ سب تیار کر کے بیٹھے ہوئے اب آیا آیا کی سوال کے اب آیا ہوگا بہت سارے تیار ہوتے ہیں <laughs> چند ایک ہوتے ہوں گے کہ ہر ایک کے اوقات جدا جدا ہیں اب پنجاب میں کیا ہوگا انجا مکب کے بارے میں باب المتی آپ یہ نہیں پتا کہ سوال کہاں سے آیا ہے لیکن زرے گا پاکستان بہت بڑا ہے جی جی جی محبود بھائی یہ غزوائے بدر کے موقع کی مناسبت کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے اس کو پڑھے اس کو نا اچھا انشاءاللہ وہ بھی لیتے ہیں لیکن یہ بہت پیارا ایک وہاں سینوں میں کی کینا تھا شکاوت تھی اداوت تھی یہاں شہاد کے شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی جن کو یاد تھے آیات قرآن کے بڑے بڑے بہت پیارے کلام ہیں بڑے پیارے اشارے مجھ کو سمجھ بڑی سمجھ سے توجہ سے دی دی سنے دی بڑے فضائل بیان کیے گئے اس میں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آ, اصحاب بے کرام کی خصوصیت بیان کی کہ کوئی تقابل بھی ہے مجاہد مجاہد, مجاہد جن کو تھے آیا قرآن کے کھڑے تھے مقابل فوج کے جو غیرت ویرت ہے حق تھے مشروط جاں باجی اب تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے باضی غذا غذا حق کے غذا حق کے لیے حق کے لیے کی شہادت تھی یہ جینا بھی عبادت تھا یہ تمہارا بھی عبادت تھی شہادت کا لہو جن کے زخموں کا بن گیا غازار شہادت کا کال ہو ج ان کے خاطر میں جنت کا دروازہ شہادت آلہ منزل ہے مسلمانی سعادت کی وہ خوش قسمت ہے مل جا شہادت کی شہادت پا کے ہستی زندائیں جاوید ہوتی ہے یہ رنگی شام صبح ایک تم ہی ہوتی ہے زمین پر جانتا رو کی رہتے ہیں اسی رنگت کو ہے سر جی اس دنیا کی دینت پر خدا رحمت کرے ان آشکانے پاک دینت پر ا سکتی ہے کیوں کہ خوب میاں کی آسا جب کے نقشے خوب محبوب خدا دل سے دل میں بتاؤ جب کے نقشے خوب محبوب خدا دل میں محمد کی محبت دین حق کی شرط ہے اسی میں ہو اگر تھا می تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آداب محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے محمد کی محبت پون کے رشتوں سے بالا ہے رشتہ <سیح> دنیاوی بھی <سیح> کانون کے رشتوں سے بالا ہے ہم ہے متا ہے جا سے پیارا پتر مادر براج مار جا اولاد سے پیارا یہی جذبات پر سارے دکھائی جن کے بات تو حق نے باطل نکو تاری وہاں کی نو میں کینا تھا شقاوت تھی عدوت تھی یہاں تو کے شہادت حلاوت تھی سبحان اللہ مزہ آیا مزہ آیا نہیں حبائے کرام علیہ و ردوان اور اسحاب بدر یار کیا بات کی جائے نہیں سوچے تو صحیح مدن مدنی چلیں کہ ناظرین کے ایک لشکر کا ایک جماعت کا تعقب کر رہا تھا یہ مسلمانوں کا یہ لشکر کہ ابو سفیان کا جو ایک جماعت آ تجارتی مال کے لے کر کہ اس کی طرف چلے تھے اور وہ راستہ بدل گیا اور پھر وہ کفار مکہ نکل آئے لڑنے کے لیے ساد و سامان کے ساتھ اور اب مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں وہاں جائیں کہ یہاں جائیں یہ ایک <ہمار> اسلام کا حسن ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال درجے کی شفقت محبت رحمت جو بھی آپ اس کو نام دیں تو وہ مطلب ہے کہ صاحبہ کرم علی مدوان اپنی رائے دیا کرتے تھے اور وہ رائے سنی جاتی تھی ہمارے یہاں تو مطلب ہے رائے دینا تو بے وید بھی کہلاتی ہے نا کہ یار آپ بات کر لے کے بار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب تو سکھایا ہے صاحبۂ کرم علیہ مردوان نے اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا ادب بیان فرمایا آپ کا مقام بیان فرمایا صحابۂ کرم علیہ مردوان کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھائی گئی ہیں سنائی گئی ہیں اور پھر صحابۂ کرم علیہ اردوان ایک ایسے رول ماڈل بنے کہ اگر کوئی واقعی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح معائنوں میں تعظیم توقیر عزت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ صاحبۂ کرم علیہ مردوان کی ردی اللہ تعالیٰ عنہما اور بالخصوص خلفا راشدین اور دیگر جو بہت قریب قریب صحابۂ کرم علیہ اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ردی اللہ تعالیٰ ردی اللہ تعالیٰ عنہ اور, اور دیگر بڑے جی صاحب کرام علیہ جن کے بعض نام آتے ہیں کہ جو بہت مطلب کہ آنا جانا رہتا ہے تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری کیفیات ہیں پھر اگر ایک دوسری طرف دیکھے تعظیم اور ادب اور احترام اور مقام کا ایک انداز تو خود بیٹی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنا کا انداز امہات المومنین اس میں بالخصوص حضرت خطیج الحضرت خطیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنا کا جو انداز تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنا کا انداز تھا یہ دیگر امہات المومنین کے جو انداز تھے تو بڑا مطلب کہ بہت واضح میسج ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی تعظیم کہ ان کے مطلب کہ پسینے کا ان کے مطلب کے بزو کا پانی جو زمین پہ نہ آنے دیں ان کے بال کو مطلب کے ضائع نہ ہونے دیں اور یوں گرتے پڑتے ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور جن کے اب ان کے اشارے ابرو پر جو اپنی جانیں قربان کر دیا کریں اور اس انداز پر صحابہ کرام علیہ اردوان تعظیم اور یہ انداز اختیار کرتے تھے مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پیارا اور خوبصورت انداز تھا مشورہ کرنا اور صحابہ کرام کی اس معاملے میں تربیتی وہ مشورے میں شامل ہوتے تھے اور اپنی رائے دیا کرتے تھے اللہ اللہ اچھا یہ رائے دینے میں بھی پھر ایک ایسا بھی مطلب صحابہ کرام علیہ اردوان میں تھا کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ سرکار کیا چاہ رہے ہیں پھر وہ اس طرح بڑھتے تھے اور وہ بات کرتے تھے جس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سننا چاہتے ہیں بلکہ یہاں تک ہے کہ بادشاہبہ کے علاقہ آپ ہم سے کو سننا چاہتے ہیں اب ہم سے کو سننا چاہتے ہیں تو یہ ہے ہمارا بیان تو ایسے انداز تھے صحابہ کرام علی موریدوان کے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارکاہ میں مشورہ دیا جاتا تھا سنا جاتا تھا اور باقاعدہ صحابہ کرام مشورہ دیتے تھے یہ میسج ہم سب کے لیے کوئی کتنا ہی مقام و مرتبے والا ہو, ہو مشورہ کیا کریں مشورہ لیا کریں گھر کے معاملے میں بھی مشورے کیا کریں اولاد سے مشورے کیا کریں کوئی عرت نہیں اس سے ان کی دلجوئی ہوگی ان کو موٹیویشن ملے گی پھر آپ جو بھی مشورہ ملے اس بار آپ اپنی درست اور ثواب رائے جو ہے ثواب رائے وہ پیش کریں پھر سمجھائیں کہ میری رائے کی دلیل یہ ہے ان اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کی اولاد کے ذہنوں کی گھریں کھلیں گی اپنے گھر والوں کے ذہنوں کی گھریں کھلیں گی ڈکٹیکٹنگ نہیں ہوگ نہیں ہوتی ہے آپ نے کچھ کالس لیتے ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ نگرانی شدہ کا سلسلہ میرے رب کا کلام مرحبا آپ <سلام> کو دونوں ہی چیزوں کی مبارکباد ہو آج ہماری امی جان کا یوم عرص بھی ہے اس کی بھی خوب خوب مبارکباد ہو اور جنگ بدر کی بھی مبارکباد ہو عرض یہ کرنا تھا کہ اب تو جنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو اب ہم اسلام کی دین کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں برائے کرم اس پر تھوڑی ترغیب ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبر وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ و اسلام و دین کی اور سنتوں کی خدمت کے بہت سارے عمدہ عمدہ طریقے آج بھی معاشرے میں ہیں کرنے والے کر رہے ہیں ان میں ایک دعوت اسلامی بھی ہے آپ دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آئیں انشاءاللہ میل جل کر اسلام و دین کی اور سنتوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ اللہ آج خاص وقت ہے وقت دینے کا وقت دیں انشاءاللہ تعالی بہت کام ہے بہت کام ہے بہت کام ہے, بہت کام ہے کال چلائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اصل میں وہ کالس رہ گئی تھی ہماری مغرب کے بعد کے سلسلے میں تو وہ آتا کہ ہم انشاءاللہ لے لیں گے ابھی کے سلسلے کے یہ اگر کوئی کال ہو تو وہ بھی دے دیجئے گا اس کے بعد میں شعیب اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں نگرانی شورا ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ میرے ڈب کا کلام بہت ہی پیارا ہے اور سب سے پیاری بات جو مجھے لگتی ہے وہ آپ کے بیان کا انداز ہے ماشاءاللہ آپ کے بیان سے کئی لوگوں نے سنتوں کی اتباع کی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید برکتیں اور ترقییں عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائ خیر عطا فرمائے موری سے جب بھی کوئی اچھا عمل ہوگا اس کے پیر کا فیض ہوگا اور جب غلطی ہوگی تو اس کی نس کا شرارت ہے اور دعا کر اللہ تعالی ہمیں اخلاط نصیب فرمائے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ قول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب آپ جب آتے ہیں تو مبلک اس وقت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات ادھوری رہ جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے السلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ اصل میں یہ کچھ ایک دو میسیج بھی آئے میں غلام رسول شاید میرا خیال ہے اس میں کلام کریں کہ میں آتا ہوں تو کیا کرتا ہوں جی میں طرز عمل یہ ہے کہ آتے ہیں تو یہ وہاں رک جاتے ہیں اور جب میں پوز دیتا ہوں تو پھر یہ جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میری اند... میں معذم دینی بھی سمجھتا ہوں ان کو اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی زبان میں تاثیر اور ان کا جو نالج ہے اور ان کا جو آ... ماشاءاللہ انداز ہے اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں تو پھر میرا انداز ہی ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ آگے اس کو پھر بڑھانے تو پھر ماشاءاللہ جو مدنی پھولیاں دیتے ہیں اس سے جو ذہنی تفہیم اور جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو مجھے خود ذاتی طور پر مزہ آ رہا ہوتا ہے میں نہیں کہا کہ میں نے امیر اللہ سنت سے جو کچھ سیکھا ہے اس پر میرا صحیح عمل ہے لیکن نیت یہی ہے کہ میں امیر اللہ سنت کی اداؤں کو ادا کروں یہ ایک مرید کے لیے بہت سعادت کی بات ہوتی ہے اور وہ امیر سنت جو ماشاءاللہ اس قدر صلاح و سنت کے پابند ہو شریعت کے پابند ہو ان کی اداؤں کو ڈیفینیٹلی ادا کرتے کرتے تو زندگی پوری ہو جائے ان کی مسئلہ یہ کہ ادائیں نہ ان کی عادتیں بنی ہوئی ہیں اور ہمیں وہ ادائیں اپنا نہیں پڑتی ہیں عادت نہیں بنتی ہیں ہماری یہ فرق اللہ کرے میرے عشقہ رسول سماجا ہے جو مدری چینل پر ہیں جہاں سے ملے سنت جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ ان کی عادت ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں نا اس کو دیکھ کر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اصل اور نقل کا فرق تو ہوتا ہی ہے نا کہ میں کوشش کرتا ہوں کاپی کروں اور وہ کاپی نہیں کر رہے ہوتے وہ ان کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے ان کا نیچر بنا ہوا ہوتا ہے تو پھر بار بار اس چیز کو کرتے رہنے سے وہ چیز پھر آپ کی بھی عادت میں شامل ہو جائے گی یہ ایک ہوتا ہے تو ان, ہی ان کا یہ انداز ہے کہ یہ رک جاتے ہیں جب کوئی ایسی امپورٹنٹ بات ہو تو الحمدللہ میری بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں یہاں کر رک جاتا ہوں آپ کہیں گے کہ سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے سامنے آتا ہوں تاکہ ان کی تشویش ختم ہو جائے کیونکہ یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار عمران آئے گا کب محمود بھائی یہ آنے کا ٹائم ہے تو انتظار کر رہے ہو تو میں بھی جب ہو رہا ہے امیر سنت کے آنے اب جیسے کہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا امیر سنت جب آتے ہیں تو ہم فورم تو سوچ کے میں بھی انتظار ہی کر رہا ہوں کہ نہ نے کب اس کی امیر سنت کی زیارت ہو جائے تو اصل تو سلسلہ ہی نہیں کا ہے ہم ان کے سلسلے سے پہلے ان کے سلسلے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو یوں رک جاتا ہوں اب یہ دیکھتے تو یہ رک جاتے پھر میں داخل ہو جاتا کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی بات پوری ہو جائے واقعہ پورا جائے مضمون پورا ہو جائے اور اس سچ میں بتاؤں آپ کو آواز بہت کلیئر آ رہی ہوتی میں اندر آ جاتا ہوں تو مجھے ان کی آواز بھی کلیئر نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ سے بات کیا کر رہے ہیں تو یہاں اتنا بڑا سپیکر بڑے ساؤنڈ کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا نا کہ وہ اگر کیونکہ اگر اسپیکر کی آواز یہاں تیز ہو جائے گی تو ڈیفینےٹلی آواز ریپیٹ آئے گی یعنی اور پھر سپیکر کی دونوں پھر کے ذریعے تک پہ پہنچے گی تو ہمارے کے ناظرین کو سننے میں پرابلم ہوگا تو اس لیے میں نے چاہ گا چلے آئے میسیجیز تو یہ بھی آواز کے ذریعے بھی پوچھ لیا گیا تو میں نے وضاحت کر دیے تو اللہ کرے کہ مطلب مجھے اچھا انداز نصیب ہو ماشاءاللہ یہ حبیب آباد ضلع قصور ماشاءاللہ پنجاب پاکستان کے عشقا نے رسول ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے جی آیا نو اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول جی صلو علی صل اللہ ابو یہ جی کچھ اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وبرکہ وسلم جی ایک اور یہ تھا عمران بھائی میں علاقہ چشمہ ڈیرا اسماعیل خان سے میں میں علاقہ چشمہ ڈیرا اسماعیل خان سے محمد ناصر اتاری آج یعنی یہ بیس تاریخ ہے ہمارے علاقے میں پاگل کتے نے کچھ جانوروں اور تین عورتوں کو کاٹا ان سب کیلئے دعا فرما اللہ تبارکو تندرستی جی؟ بہت زیادہ اس کا شکار ہو چکا ہوں ایک دم وہاں کے بائک میں لگتے ہیں اتنے اور ہمارے اسلامی مدنی چینل میں کام کرتے ہیں ان کا بہت برا ایکسیڈینٹ ہوا ایسے کتا ہے اور ابھی وہ ہاسپٹل میں ان کا یہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں جنہوں نے ہمیں میسیج کیا دعاؤں کے لے کہا اللہ تبارک و وطالعہ ان کو بھی صحت و تندرستی دے ہمارے کیمرہ مین کا بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی دے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ پہنچی اللہ آپ کو بھی اس کا جر دے مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ رہا ہے اگرچہ کانٹے کی چبن ہی کیوں نہ ہو اللہ رب کریم ہم سب کو صابر رکھے شاکر رکھے اور آفیت اطا فرمائے جی ایک اور سوال یہ ہے کہ نگرانی شدہ سے نظر کرم کی درخواست ہے ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے تو حاجت کوئی ایسی ہو شاید جس کو یہ بیان نہ کر اللہ تبارک بہ ہماری جائز حاجتوں پر مرادوں پر آرزوؤں پر تمناوں پر معاملات پر رحمت کی نظر فرمائے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہو جائے آمین کیونکہ وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات بھلی لگے مگر وہ بات تمہارے حق میں بہتر نہ Allah ہو Allah اور ہے کے کوئی بات تمہیں بری لگے مگر وہ ہو تمہارے حق میں بہتر اس لیے مضمون ہے قرآن مجید کا تو اللہ تعالی ہمیں صابر و شاکیرہ کی اور آرفیت فرمائی اچھا یہ جو غزوہ بدر کا جو موقع ہے اور قربانی کا جو عمل ہے جو صحابہ کرام رام الحمرانی نے جو قربانی اس موقع پر پیش کی جی وہ طرز عمل اور موجودہ دور اور اس دور میں ہم اسلام کی سربلندی اور اس وقت جو قربانی کی ضرورت ہے اور کیا اس کو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں سمجھائیں اور اس طرف تھوڑا سا ہمارا ذہن بنائیں تو میرے خیال موقع ایسا مناسب ہے اس موقع کی نسبت سے کیونکہ نسبت والی تاریخ ہے اور جذبات جب وہاں متوجہ ہوتے ہیں دھیان ہوتے ہیں ان شاء اللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں اور اس جواب سے پہلے اگر آپ کہیں تو ہم غزوہ بدر کا کچھ مدنی گلدستہ لبائی مقام بدر کا ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے لب بھائی آئے وہ دیکھتے ہیں اس میں انشاءاللہ شاء اللہ ہم آپ کو وہ مقام بھی دکھائیں گے جہاں بتایا جاتا ہے کہ جو پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی گئی تھی وہ فرشتوں کے جو مقام تھا اس کی بھی ہم ان ہمارے اسلام بھائی بتا رہے تھے یہ وہی مقام اس کی بھی زیارت کرتے ہیں آئیے موقع بہت اچھا ہے اس مقام کی بھی زیارت کر لیتے ہیں پھر انشاء اللہ کے جب کی طرف موقع ملے گا تو حرض کروں گا بدر مدین پاک سے تقریباً ایک سو پچاس کلو پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جائلت میں سالانہ میلہ لگتا تھا یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بھی بدر رکھا گیا اسی مقام پر ہجرت کے دوسرے سال سترہ رمضان بروز جمعہ کو کفرو اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئی اسی مقام پر جنگ بدر کا مارکا ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سب خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ آدیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم سر بلند ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ترجمہ کنزول ایمان اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے تو اللہ سے درو کہ کہیں تم شکر گزار ہو جنگِ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور سامانِ جنگ کے طور پر صرف تین گھوڑے اور ستر اونٹ تھے اس جنگ میں کفار کے ستر آدمی قتل ہوئے اور ستر گرفتار جنگ بدر میں کل چودہ مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے میدان بدر میں واقع اس جبلے ملائکا پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا اسی مقام پر جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابۂ کرام علی مردوان کے مزارات بھی موجود ہیں داد گلدا سد میرے کو چلے آتے ہیں دادا گلدار میں ہیں تیرے نام تیمردان عرب سرکٹا ہیں حبیل صلی اللہ یہ موقع <laughs> کی مناسبت سے یہ بھی زیارت ہو گئی اللہ تعالیٰ چل مکہ میں بدر ہونا نصیف رہا مزہ آیا وہاں پہنچے تو کیا بات ہے پھر جو لرننگ اس وقت ہوگی نا الحمد للہ گھر بھی ہوتا ہے مقام دیکھ کر تو لوگ جاتے ہیں یار ہم پیدا کہاں ہوئے تھے لوگ اپنی ولادت کی جگہ دیکھنے جاتے ہیں ایک ایک اس سے جو نا ایکشنلی اٹیچ کرتی ہے ایک آدمی کی آپ کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے کہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک مقام پر پہنچتے تھے یہاں پیدا ہوا تھا ایسا تھا میرے والد صاحب کہاں پیدا ہوئے تھے نا وہ ایک جذبات ابھرتے ہیں ایک جذباتے ہیں کوئی خدا نا کہ واقعہ ہو جاتا ہے تو آدمی دیکھتے ہیں کہاں ہوا تھا آؤ وہ جگہ کو دیکھنے چلتے ہیں تو اس کی ایک اپنی اٹیچمنٹ ہے اس کی ایک اپنی وابستگی ہے ایک نیچر سی کچھ چیزیں ہوتی سے بہت وابستہ ہوتے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو نہ سمجھ میں تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ سوال کیا کر رہے تھے میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ صحابہ کلام احمد ردوان کا جو جذبہ اشار و قربانی برائے اسلام اور جو اشارہ مجموعی طور پر غزوہ غزب میں دیکھتے ہیں غزوہ بدر میں دیکھتے ہیں دیگر غزوات میں دیکھتے ہیں اور یعنی یہ طرز عمل اور طرز مبارک ان کا اور ہمارے لیے درس اور موجودہ دور مساجد کی حاضریاں تھیں طویل طویل نمازیں تھیں طویل طویل قیراتیں تھیں طویل طویل ان کی عبادتیں تھیں تو کیا نہیں تھا یار ان کی زندگیوں میں اور بعد والوں کی زندگیوں میں واقعی ہماری کیفیت ہے تو ہمیں آپ کو ایسا مدنی نہیں پھول دینا کہ ہم اس معاملے میں بھی موٹیویٹ ہوں جو, جو ابھی جذبات ابھر رہے ہیں جیسے نا یاد کرنے سے واقعہ اور جو تذکرے ہو رہے ہیں اور جو مقامات بھی دیکھیں اس سے وہ جو جذبات ابھر رہے ہیں ان کو کوئی ایسا ایک رخ ایک ملے ایک اس کا عملی طور پر ہمیں یعنی فائدہ دے غلام اس میں فرق کو سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے کیا اب فرق کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کچھ اشعار سناتا ہوں ٹھیک ہے اوکے اشعار اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے اردو ہے لیکن تھوڑا غور کریں گے تو ان شاء اللہ حاضرین اور ناظرین انہیں امید ہے کہ کچھ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے ہم فرق کیا ہو گیا ہے آج کے دور کی اگر ہم بات کریں اور تقابل کے طور پر کریں موازنہ کریں تو شاید کہتا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برقی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم اذا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکین غزالی نہ رہی مسجدیں مرفیاں خواہیں کے نمازی نہ رہے اللہ یعنی وہ صاحب اوساف حجازی نہ رہے اب معاملہ یہ تھا کہ اگر ہم اس دور کی بات کریں تو ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا اس کی آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا ہم ہم جو بھروسہ تھا اسے فقط اللہ پر تھا تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم اب وہ جواب دیکھیں اس میں کتنا ہے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کرو ہر کوئی مست اب ہماری کیفیت پر یہ شاعر لکھ رہے ہیں ہر کوئی مستے میں ذوق تنے آسانی ہے آرام دے زندگی کے ہم سب خواہش مند بنتے چلے جا رہے ہیں ہر کوئی مستے میں ذوق تنے تلیم آسانی تلیم ہے تلیم کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اصلاح سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اللہ اب ایک اور کیفیت تم ہو آپس میں غذب ناک وہ آپس میں رہیم تم خطا کار اور خطا بین وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سوریا پہ مقیم باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں کہ یوں بھی ہو یوں بھی ہو یوں بھی ہو چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج سوریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم کہتے ہیں تختے فگفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی پھر تقابل خودکشی کشی شیوا تمہارا وہ غیور یور خود تم اخوت سے گرے جا وہ اخوت پہ نثار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ با کنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نش ہے صفحہ ہے ہستی پہ صداقت ان کی اب جھنجھورا جا رہا ہے اے آشیکان رسول توجہ کرو اب جھنجھورا جا رہا ہے کہتے ہیں مسلے بو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا رک بردوش ہوا چمرستان ہو جا ہے تنگ مایا تو ذرے سے میاباں ہو جا نغمائے موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے ریاش کا رسول عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا قدم تیرے ہیں کیا یہ ہے تقابل کہ اس وقت کی کیفیت کچھ اور تھی آج کی کیفیت کچھ اور ہے اس وقت کا احساس اور اس وقت کے جذبات, جذبات کچھ مختلف تھے آج کے جذبے اور انداز جو نا بڑے مختلف ہیں حب دنیا اور طلب یا سائش وہی تناسانیاں تو یہ جب یعنی وہ گویا کہ سراب ہماری جب پر آپ پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھیں گے جی جی اچھا پھر میں آپ کو آگے, آگے بڑھوں تو ایک مشکا شریف میں ایک چیپٹر ایک کتاب و رقاب نرمی دل کا بیان دل کو نرم کرنے والی حدیثیں ٹھیک ہے ان حدیثوں کا مطالعہ کریں گے نا تو وہ اتنی, اتنی زیادہ حدیثیں ماشاء اللہ اس جگہ لکھی ہیں کہ اس سے مطلب پتا چلتا ہے کہ اکثر دین اور ہمارا اسلام ہمارا جی مذہب جی ہماری زندگی جی گزارنے کے حوالے سے ہماری کیا تربیت فرما رہے ماشاءاللہ اللہ امیر ال سنت کی الحمد مدنی چینل پر زیارت ہو رہی ہے آج الحمد للہ سترہ رمضان مبارک یادے بدر بھی ہے اور ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کا بھی آج شب عرس ہے یہ آپ کا وسال مبارک سترہ رمضان مبارک کو ہوا تھا تو اللہ نے چاہا تو اس عنوان پر بھی مدنی مذاکرے امیر سنت سے مدنی پھول حاصل کریں گے اور انشاءاللہ غزوہ اللہ بدر کے حوالے سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے اور اس کے مطالبی اگر موقع ملا تو امیر اللہ سنت سے اس معاملے میں بھی مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے حقیقت تو یہ کہ جتنا بھی ان کا تذکرہ ذکر کیا جائے کم ہے یہ اپنی جان اتھیلیوں پہ لے کر گئے تھے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی فتح عطا فرمائی کہ دو سین ہجری کا یہ واقعہ ہے اور آج چودہ سو سینتیس سین ہجری میں بات کر رہے ہیں ایک ہزار چار سو سال کم و بیش گزر چکے اور ان کی یادیں کس قدر ہمارے دلوں کو گھرماتی ہیں کتنا لطف آتا ہے ان کا ذکر و ان کا تذکرہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ و, و رحمت ہو ان پر کروڑ و رحمت ہو وہ بہت کچھ کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں کچھ کرنا نصیب فرما دے صلو علی, الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ان شاء اللہ, صلی اللہ, علی محمد محمد و اللہ، کچھ ہی لمحوں کے بعد امین سنت کی تشریف آوری ہوگی مدری مذاکرے میں ماشاءاللہ یہ ایک اہتمام ہے یہ بھی جبہ اور یہ کوٹ وغیرہ کے ایک رات کی تعظیم ہے امین سنت کا انداز یہ ہے کہ عموماً کوئی موقع کی مناسبت سے جیسے تعظیم ہے ایسا کوئی موقع ہوتا ہے تو آپ اس طرح کا کچھ انداز اختیار فرماتے ہیں جس سے اس رات کی تعظیم اور اس رات کی عظمت اور اس کی اہمیت مزید اس عمل کے ذریعے بھی اجاگر کی جاتی ہے الحمد للہ حبیب اللہ تعالی علی محمد امید ہے کہ آج بھی حسن رضا کی زیارت ہوگی حسن رضا اتاری بن علی رضا اتاری ماشاء اللہ سوئے ان کے قدموں میں ارے ماشاء اللہ مسکرائے ابھی مسکراہٹ آئی تھوڑی سی ماشاء اللہ اللہ اللہ اللہ ولّہ والد والی وہ نہ ہو آج کچھ دیر ذکر حضور میں ہوا میری طرف ह... ورنہ میری طرف ورنہ میری طرف ہسی دیکھ دیک دیک کے, دیک کے دیک مسکرائی کیوں میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں, ترس کیوں طرف اب ترس میں سنا دیں بابا آپ سو رہا ورنا ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف ہسی دیکھ کے مسکرائی کیوں اب یہ شہر آپ ترس میں سنا دیں بابا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں جی آپ ترس میں سنا دیں باپ ہونا کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرا تو یہ اس موقع پر آپ نے یہ شیر پڑھا تو یوں مسکراہٹ پر شیر یاد آ گیا یہ اکیلا یہ سوئے بے خبر سوئے ان کے ہلکی جی مسکراہٹ آئی آپ نے ان کا تذکرہ کیا تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی اگرچہ اس نے اپنی تعریف نہ سنی نہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی خاموش پیغام دیا ہوگا میں بھلے مسکراؤں اپنی تعریف سن کر اپنا نام سن کر تم لوگ بچتے رہے نا مسکرانے پر نہیں تو مذہب اچھی چیز نہیں ہے اگر تعریف کرے تو کی خواہش یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے مدنی منڈے کا آج کا پیغام اس کو تصور کر لیا جائے ہر چیز میں ورت ہوتی ہے نا ہم اپنے کام کی بات لے لیں ماشاءاللہ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد جبل الملائکہ کہلاتا ہے جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا فرشتے تشریف لائتیں اور بدر میں کی مدد بھی ہوئی تھی اور آئیے اس کی بھی آپ کو زیارت کرا تو اس مقام کی بھی مدنی چینل کی اسکرین پر اس وقت بالخصوص جس مقام پر ہم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی انوکھا پہاڑ ہے ریت کا یہ پورا پہاڑ ہے نارملی آپ نے ماؤنٹین نے پہاڑ دیکھے ہوں گے جو سخت پتھر کے اور ایک طرح سے ایک چٹان کی کیفیت ہوتی ہے بہت سخت ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جو پورا ریت سے بنا ہوا ہے اور ریت بھی اتنی نرالی ہے کہ اگر آپ اس ریت پر پاؤں رکھیں یا اس مٹی پر آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جائے تو یہ ریت ساری جھڑ جاتی ہے اور کسی طرح کی آلودگی بھی نہیں ہوتی اب اس پہاڑ کو اگر آپ دیکھیں اگر قریب سے آپ دیکھیں تو یہ وہ مٹی ہے جو عموماً ہمیں سمندر کے کنارے وغیرہ پر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے اور لیکن یہ مٹی اسی طرح بالکل نرم و ملائم اور تھوڑی دیر میں اگر آپ اس کو جھاڑیں تو پھر ایک ذرہ بھی مٹی کا باقی نہیں رہتا اور بہت آسانی کے ساتھ یہ مٹی آپ کے جسم اور کپڑوں سے بھی الگ ہو جاتی ہے بہال مبارک مقام ہے مبارک فضائیں ہیں بڑی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں اس آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے ہاتھوں پر یہ مٹی کو لیا تھا ایک ذرہ بھی نہیں ہے ہمارے کئی اسلام پر مٹی کے آپ آگے بھی گئے کپڑوں پہ بھی ایک ذرہ بھی کپڑوں پر موجود نہیں ہے یہ انبلیویبل ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی مٹی بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی کوئی قریب بھی آ جائے پھر بھی وہ مٹی جو ہے وہ یہی رہ جاتی ہے فرحان اللہ ماشاء اللہ بڑی بابارکت, بڑی, مبارک, بڑی مبارک بڑا مبارک مقام ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس کی بھی زیادہ تھا میں وہ عرض یہی کر رہا تھا کہ آپ تذکرہ وہ چل رہا تھا آپ کتاب و کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دے رہے تھے کہ جو یعنی نرم کرنے والی وہ چیزیں تو آپ شاید اس طرح لے کر جانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو انداز ہیں وہ اس میں ہمارا کوئی کچھ طرزمل ایسا ہو گیا کہ جو دل کو سخت کرنے والا مختلف اس حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں ایسے ملتی جلتی اور بھی حدیثیں جن کا اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں جو درس ہے نا وہ دنیا سے بے رغبتی کا ہے جب دنیا میں دل پھنس جائے گا دنیا کی محبت میں دل پھنس جائے گا پھر مالو اسباب میں دل پھنس جائے گا آسانیوں میں دل پھنس جائے گا تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کچھ اور اس طرح کے مدنی کام کو بڑھانے کے لیے اسلام و دین کی خدمت کے لیے سنتوں کی خدمت کے لیے جب میدان عمل میں آنے لگیں گے تو ایک مطلب کے نفس کی زبردست رکاوٹ ایک ریزسٹ ہے جو آئے گی کہ یار کیسے چھوڑوں میں تو اگر ان روایتوں کو اللہ کرے کہ مجھے گناہگار کو بھی عمل کا جذبہ نصیب وہ پڑی ہیں بہت ساری ایسی روایتیں پڑی ہیں حدیثیں پڑی ہیں ان کی شروعات بھی پڑی ہیں اور لیکن ظاہر کہ عمل جس کو اللہ نصیب فرمائے تو اللہ تعالیٰ عمل بھی نصیب کرے سچائی بھی اور اچھائی بھی نصیب کرے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑا مطلب کہ دنیا مطلب یہ, یہ روایت ایسی ہے کہ یہ آپ کو اس کشتی کی طرح رکھ دیتی ہے کہ جس کے اندر پانی نہیں آ अगर کیونکہ اگر پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب دلوق جاتی ہے اور کس کام کی رہی صحیح صحیح اسی طرح دنیا میں دنیا کہ اس سمندر کو جو ہم جی رہے ہیں جی جی ہمیں اس کو گزارنا اس سے گزرنا تو ہے ٹھیک ہے موت کی دہلیز کو پالے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ایک عالم ہے عالم اروابی تو عالم برزخ جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ پورا راستہ ہمیں گزارنا تو ہے, ہے لیکن اس کو ایک سمندر کی طرح لے اور ہماری زندگی اور ہمارا یہ جو ہمارا جو اپنا انداز کردار یا زندگی ہے اس کو اگر یہ دنیا کی محبت اگر یہ اندر میں آ گئی نا تو دوبنے کا اندیشہ ہے دل کی کشتی میں یہ دنیا کی محبت اندر آ جانی چاہیے تو وہ ڈوب گی اوپر اوپر سے دیکھ کر مطلب کہ نکل جانے میں ہی بہتری ہے اور پھر آ جاتا ہے پانی تو اب یہ کہ پھر ایسے بزرگوں اور اس طرح کے مدنی ماحول میں آ جائیں جہاں پانی نکالنے کی بھی صورت بن رہے چلو پورا پانی نہیں آیا اگر تھوڑا بہت پورا بھی آ جائے تو گھبرانے کی بات نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اپنے ایسے بندے عطا فرمائے کہ جو ہماری دل کی کشتوں سے دنیا کی محبت کا پانی نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں نصیب بل وہ شخص کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ میرے دل کی کشتی سے دنیا کی محبت کا پانی نکال دیا جائے تاکہ میری کشتی ایک آفیت و سلامتی کے ساتھ اس دنیا کے سمندر کو سے گزرتی ہوئی آخرت کی منزل تک آخر کنارے تک پہنچے اور میں وہاں عافیت کے ساتھ پہنچوں اور آگے کا سفر بھی میرے لیے آفیت کے ساتھ گزر جائے تو کشتی میں وزن زیادہ نہیں ہونا چاہیے کشتی میں بوجھ زیادہ نہیں ہونا چاہیے کشتی میں پانی بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے تو یوں مطلب ایک نارمل انداز سے رہیں تاکہ ہماری دل کی کشتی دنیا کی محبت کے سمندر میں ڈوب نہ جائے یہ صحابہ صحابۂ کرم عمرضوان کے تو قلبوں کی کیا بات ہے ان کے سینوں پر ان کے ظاہر و باطن پر تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نظر پڑ جس طرف اٹھ گئی محشر میں جس طرف گئی دم میں دم جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اٹھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت ابرے کا چھا گیا رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلا سلحی دم کرنے کا منظر دکھائے گا اب کس پر دم ہوا یہ نہیں دکھائے گا چلیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ماشاءاللہ الحبیب جس کو دم کیا جا رہا تھا وہ دیوار کی اور میں تھے جو دم کر رہے تھے وہ کیمرے کے سامنے تھے تو یوں ہو گیا جو ہونا تھا جی بٹے بٹ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ للہ اجزا ہم اپنے اس سلسلے میں آپ کو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جو ہمارے متقفین اسلامی بھائی ہیں ان کے جذبات تاثرات نیتیں اور احساسات بھی دکھاتے ہیں اور امید ہے کہ آج بھی ہمارے پاس یہ ایک مدنی گلدستہ تیار ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے موتقفین اپنے کیا کیا جذبات کا اظہار کر رہے ہیں گن مصر جی ڈوکا باز رے گم گورے گنار مسر جی ڈوکا سب ہے پہ ایک سکون ایک روحانیت کا ایک نظارہ ہے یہاں پہ ہم فرسٹ ٹائم ادھر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اگر کسی کو تھوڑا سا بھی ٹچ ہو تو وہ بول رہا ہے ایم سوری. یا مجھے معاف کر دو تو یہ یہاں پہ محبت ہم نے بہت دیکھی ہے یہاں پہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ انتہا محبت ہے. دل ایسا میٹھا ہو رہا ہے میں فرسٹ ٹائم بالکل فرسٹ ٹائم آیا ہوں آج تک سکر صرف اسکرین پہ سب کچھ دیکھا تھا لیکن جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں نا مناظر بہت زبردست ہے بہت مزہ آ رہا ہے رہ میں گھر نہیں جاؤں پوری روحانیت پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ بالکل محبت ہی محبت مطلب کوئی اتنا اتفاقی نہیں ہے اور بہت اچھا ماحول ہو رہا ہے بہت اچھا میں تو کہوں گا جو دیکھ رہے ہیں نا وہ ایک بار یہاں پر لازمی آئے لازمی آئے اسکرین پہ دیکھنا اور ریئلٹی میں آ کر دیکھنے میں بہت ڈفرینس ہے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ مزہ صرف دو رگا نماز پڑھنے میں جو روحانیت ملے نا باقی میں وہ میں آن لائن ایکسپریس نہیں کر سکتا یہاں اتقاف میں بیٹھے تو ہمیں پتہ چلا معلوم ہوا کہ یار عبادت میں کتنا مزہ ہے الحمد للہ سے ہمیں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا سب سیار, ہم سب لوگ دوست یار ہم سب آئے سب گیدرنگ کو ہم لے کر آئے ان شاء ہماری نیت یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز ضرور پڑیں گے ان میرا نام دینیش ستاری میں اسلام آباد سے ہوں ایک ماہ کے لیے کے لیے میں پہلی بار آؤں کراچی میں تو میں اتکاف کبھی بیٹھے نہیں تو میں یہاں پر آ کے مجھے بہت خوشی ہے یہاں پر ارتقاف بیٹھے اور میں نے کبھی نہ میں نماز پڑھی ہے نہ میں نے وضو کا طریقہ سیکھا ہے نہ میں نے کچھ سیکھے پہلے میں بہت شوقین تھا فلم اور ڈراموں کے لیے اور میں نے یہاں کا بہت ایسے کچھ سیکھے ہیں جو میں کبھی سیکھ نہیں پایا اسلام سے واقف ہو گئی ہے جو ہم نے گھر میں نہیں سیکھا بس یہ آ کے سیکھا ہے اور بس اسلام کو سیکھنے کے لیے آئے گی دس دن کا بھی لوگ اتنا بیٹھتے تھے تو, تو چالیس سال پچاس سال کے برے آدمی کو بٹھا دیتے تھے نوجوان بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا یہ باپا کا فیضان ہے دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ میرے جیسا نوجوان اٹھارہ سال بیس سال تیس سال کا نوجوان تیس دن کے لیے بھی مسجد کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار ہے ایجوکیشن بھی تھی بزنس بھی تھا لیکن سکون نہیں تھا ذہن میں جب سے یہاں پہ آئے ہیں ماشاءاللہ سے کوئی نماز نہیں چھوٹی اور روزے ساتھ ساتھ چڑھ رہے ہیں اور تیسروکاف کی برآکات بھی حاصل ہو رہی ہیں اور جب تک اس ماحول میں نہیں آتے تو پتا نہیں ہوتا لیکن جب ماحول سے وابستہ ہوتا ہے انسان اس کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور مطلب کتنی پیاری تحریک ہے اور اس میں کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں یہاں باپا کو دیکھتے رہتے ہیں بھی دل بھی نہیں کرتا جانے کو ہم بھی آتے تیسرا چودہ سال ہم بھی بیٹھ رہے ہیں بہت تبدیلی آتی ہے نیک آدمی بن جاتا ہے بے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کیا چینجنگ ہے یہ دیکھ لے آپ کے سامنے کڑا ہوا ہے کلین شیپ کا پین شرٹ پینٹا تھا آج چہرے پہ سنتر رسول سجائی ہوئی ہے شلوار کمیز پہن کے کھڑا ہوا یہاں پہ بہت ہی سکون مل رہے دل کو سکون مل رہے خوشی ملتی ہے دل کو دعوت اسلامی کا ماحول بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور ہمیں پسند آیا اور ہمارے دوستوں کو بھی ابھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ اور انشاءاللہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی ماحول سے وابستہ چیزیں سادگی ہے مطلب ایک ماحول ہے اور پردہ ہے اور فیشن وغیرہ سے بچتے ہیں اور ہر کسی کو دعوت یہی دیتے ہیں دوستوں کو کہ فیشن وغیرہ سے بچے رہے اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ چیز ہے سب کو یہاں پر کھینچ کے لے کے آ رہی ہے نہیں تو کوئی اپنے والدین کی بھی نہیں سن رہا اور باپا کی ایک بات پہ یہاں پہ دوڑا چلا آ رہا ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ روحانی دے نا تبھی تو ہم لوگ آ رہے اتنے دور سے نہیں تو کیوں آتے ہیں اور جگہوں پہ نہیں جا رہے کچھ نہ کچھ تو حساب کتاب ہے. دل نرم ہو رہا ہے سکون ملتا ہے روح کو سکون ملتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اب میں اپنا کاروبار بند کر کے ہوں. یہاں پر آیا ہوں میں الحمدللہ میڈیکل شعبے سے ریلیٹڈ ہوں اس کے علاوہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹیچر بھی ہوں لیکن یہ جو چیزیں دعود اسلامی کے مدنی ماحول میں آگے سیکھنے کو ملی ہیں نا یہ کہیں نہیں ملی میں دینگاہ سے آیا ہوں دینگاہ گجرات سے تو وہاں بھی اعتقاب ہو رہا ہے لیکن یہ کچھ روحانیت باپا کی ایسی ہے ایسے مدنی پھول ملتے ہیں کہ جو ہمیں کھینچ کر یہاں لے آتی ہے تو الحمدللہ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہے وہ نگران شورا کے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں تبدیلی لوگوں میں آ رہی ہے وہ دین کی طرف وہ دوڑتے آ رہے ہیں اور معاشرے کی جو اصلاحات ہے اس کے اوپر ایک ٹاپک رکھتے ہیں نگران شورا کہ کس معاملے میں کس طرح اصلاحات کرنی ہے تو ہمیں وہ بھی ترغیب ملتی ہے یعنی گھرو جو معاملات ہیں اس کو نپٹانے کا ایک ڈیسیزن ملتا ہے ہمیں ایک تجربہ ملتا ہے ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے گھرولی مسائل کو حل کرنا چاہیے تھوڑے سے بھی آؤٹ ہوتے ہیں اگر جب ہم بیان سنتے ہیں علامہ سلامی کے اعتماد میں آتے ہیں تو ہمارا ذہن بدل جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک بندے کی خواہش پیدا ہوتی ہے مناجات وغیرہ میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ احساس ہوتا ہے ہمیں اپنے گناہوں کا اور ہم بالکل بدلنا چاہتے ہیں اور بالکل بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نگرانی شورا کی جیسے بہنات باپا جان کے مدنی مذاکر ایسے پرسوس الحمد کے ان کو سن کر ہی ایک رقط ہو جاتی ہے الحمد گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے بس میں میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اور ہمیشہ میں یہاں پر آیا جایا بھی کروں اور ہمیشہ ہی تاؤس اسلامی چلتا ہی اور چلتا ہی رہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تیس دن کا مدنی کورس ہے یہ اعتکاف ایک کورس ہے جس میں ہمیں فرض علوم اور باقی چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور میں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے جب میں جاؤں گا اپنے اسکول میں تو میں انگلش کی صحیح پروناؤنسیشن کے علاوہ مدنی قاعدے کی بھی پروننسیشن سکھاؤں گا ان کو اور انشاء اللہ بہتری ہے کہ میں اپنی یہ جو بھی سیکھی ہوں अपने چیزیں یہ میں اپنے اسکول میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ساری چیزیں سکھاؤں گا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اسلام پہ پر جن کے عمل کرنا نماز روزہ کرنا برائی سے بچنا اور کچھ لوگ ایسے ہیں میں بھی شوبی لیکن بہت عرصہ پہلے میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہاں کے حالات جو بڑے نازک ہیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے جس کو دیکھ کے میں پیچھے ہٹا کیونکہ تھوڑا سا میرا اٹیچمنٹ تھا دعت اسلامی سے اور یہ باپائی کرامت ہے جن نے یعنی کہ روحانیت کے طور پہ مجھے اسی چیز سے بچایا یہ ان کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے گناہوں سے بچایا ان نے میں نے صرف بارہ منٹ کا مدنی مذاکرہ سنا اس کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ میں انشاءاللہ مدنی ماحول میں آؤں گا اور جب میں مدنی ماحول میں آیا رفتہ رفتہ ہر مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیتیں بنائی اور ہفتہ بار اعتما اٹینڈ کرتا تھا جس طرح جاب کے حساب سے مجھے جب بھی ٹائم ملتا تھا میں کرتا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ میں ادھر اس اعتقاب کے لیے صرف دس دن کے لیے آؤں گا لیکن اب ماشاء مجھے ادھر سب اسلام بھائیوں کے ساتھ رہ کے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ماحول بہت اپنائیت والا ہے تو اس حساب سے میں نے اب پورے مہینے کے اعتبار کی نیت کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مدنی چینل ایک اس دور کے پرستن دور میں ایک میریکل ہے یہ موجودہ یہ موجودہ جو جس نے آج کل کے نوجوانوں کی زندگیاں بدل دی ہیں. کاش کے میں مجھے پہلے یہ علم ہوتا اور میں وہ ڈگریاں حاصل کرنے کے بجائے یہ علم حاصل کرتا اور میں ایک مبلغ بنتا اور میری اب بھی خواہش ہے کہ میں کاش ایک مکبل بن جاؤں یہ جی پیر ہمیں ایسا ملا ہے ہم یقین کرو ہمیں لوگ بولتے ہیں یار اس کا تعلیم ہو جائے اس کا تعلیم ایسا پیر ہمیں کبھی بھی ملے گا نہیں سمجھنا ڈھونڈ ڈھونڈیں گے مینا چرا لے کے ہمیں ایسا پیر نہیں ملے گا میرا پیر تو بہت زبردست پیر ہے دنیا کا مانا پیر ہے سمجھو دنیا سے مانتی ہے دنیا ایسا ایسے پیر کو ڈھونڈ نہیں سکتی سمجھنا لوگ اس پیر کے پیچھے بھاگتے ہیں سمجھ لو کہ ایسا پیر ہمیں مل جائے جو سمجھانے والا ہو جو طریقہ بتانے والا ہو جو میں کہتا ہوں کہ قسم خدا کی ان کے اوپر ہم قربان ہو جائیں گے یہ ایسا فی رہی ہے ہم اس کی مثال نہیں دے سکیں کہیں بھی اور ہمیں انہوں نے وہ وہ باتیں بتائی ہیں قسم خدا کی دنیا میں مثال نہیں ملتی اور مثلا جیسے نماز روزہ زکاط فترا سمجھنے ہر چیز ہمیں انہوں, انہوں نے طریقے سے بتائی ہے طریقے جس طریقہ سے ہوتا ہے جیسے کاروبار ہوتا ہے کاروبار کے طریقے بتائے انہوں نے ٹھیلے والے کو کیسے بیچنا ہے کاروبار والے کو کاروبار کیسے کرنا ہے یہ سب یہ جو جو یقین کرو کہ جو جو کو نئے مسائل پتہ تھے وہ آج انہوں نے ہمیں مسائل بتائے میرا ہر لمحہ ہر لمحہ جو ہمیں سکون آ ہے اس کے بتائے مرچ کے طریقے پر عمل کریں گے فائدہ ہی فائدہ ہر اللہ اچھا امیر سنت کی وارکاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک اسلام بھائی کے یہ تأثرات شاید آپ نے بھی توجہ فرمائی ہوگی کہ مدنی چینل یہ میریکل میریکل کرشماتی چیز کو کہتے ہیں اور انہوں نے ساتھ ایک معجزے کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک معجزہ ہے جو نوجوانوں کو بدل رہا ہے اس پر آپ کی کیا آپ کی کیا مدنی پھول ہیں معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے وہ بھی بعد از اظہار نبوت قبل از اظہار نبوت نبی سے جو ایسی بات ظاہر ہو کہ عادتاً محال ناممکن تو اس کو ارحاس بولتے ہیں اور بعد از اظہار نبوت ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں تو یہ عام لوگ حیرت انگیز بات کو بھی موجزہ بول دیتے ہیں حیرت انگیز بات موجزہ نہیں ہوتی مجزہ وہ جو عادت ایسا ہوتا نہ ہو اور نبی سے ظاہر ہو تو موجزہ بادت اظہار نبوت اور اگر ولی سے ظاہر ہو تو کرامت صحابی سے ظاہر ہو تب بھی کرامت مومن سے ظاہر ہو تو معونت اور اسی طرح کی کوئی چیز کافر یا فاسق یعنی بے نمازی داڑھی منڈے وغیرہ ایسے فاسق مسلمان سے ظاہر ہو تو اس کو استد یعنی فاسق یا کافر سے ظاہر ہو تو استد بولتے ہیں یعنی اس کا اظہار حیرتنگ اس طرح کی چیزیں کہ جو آدت نہیں ہوتی تو وہ کافر سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے فاسق سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے تو عام طور پر لوگ ہر بات کو موجودہ بولتے ہیں اور کسی مسلمان سے ظاہر ہوئی تو زیادہ زیادہ کرامت بول دیتے ہیں حالانکہ کرامت تو ولی سے ظاہر ہو تو عام مومن جو نیک آدمی ہے بادشارہ ہے اس سے ظاہر ہوئی بھی تو اس کا کرامت ہونا ضروری نہیں ہے اس کو مرونت اس کو کہتے ہیں اور یہ ہزارا عام زبان پر نہیں ہے تو موجزہ نہ کہا جائے صرف نبی کے لیے وہ تعالیٰ آگم و رسول صلی اللہ تعالی علی والی وسلم سن وہ یہ میڈیا ہوتا نا پیپر میڈیا میں تو بارہا دیکھا ہے اس چیز کو معجزہ بولتے ہیں کوئی ہستے میں بچ جاتا ہے تو موجزاتی طور پہ بچ گئے تو الیکٹرانک میڈیا ہو سکتا ہے دو قدم اس سے آگے ہوگا اچھے نہیں ہوگا مگر ظاہر تجربہ نہیں ہے اخبارات تو بارہ دیکھیں ہیں یہ بھی موجزہ بولتے ہوں تو تعجب نہیں ہے ارے بات کو یہ الیکٹرانک میڈیا کیونکہ یہ تو علمات ہوتے نہیں ان میں علما ہوتے ہیں لیکن ظاہر آپ کو پتہ کتنے ہیں کم تعداد میں ہوتے ہیں باقی تو اب تو فنکار گلوکار ڈانسر بانڈ بھگتی ہے یہ دین سکھانے نکل پڑے ہیں تو ان کو کیا پتا کہ مجزا کرامت ان میں کیا فرق ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ہر چیز کو کیا گیا رنگ دے دیتے ہیں اللہ ان لوگوں کے شر سے بچائے اور آشیقان رسول علماء سے ہمیں دین سیکھنے سننے سمجھنے کی سعادت بخشے بخشی اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راجن بھی پھرتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر صرف اور صرف عاشقان رسول سے دین حاصل کرنا ہے صرف اور صرف عاشقان رسول علماء سے دین سیکھنا ہے سنتیں سیکھنی ہے علم دین حاصل کرنا ہے صحبت اٹھانی ہے تو صرف اور صرف عاشقہ رسول علماء کرام صلو علی الله تعالى صلو علی